اللہ کی فضل و کرم اور اس کی توفیق و احسام سے ہر جمعہ کو بابتر مساو اخلاق جو حافظ ابن حجر کی مشہور ترین کتاب گلغل مرام کی آخری باب کا یا آخری کتاب کا ایک باب ہے جس میں برے اخلاق سے لوگوں کو دور رہنے کی تلقین کی گئی ہے اور کچھ برے اور گندے اخلاق سے اجتناب کے متعلق جو حدیثیں ہیں ان ساری حدیثوں کو امام حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے جمع کیا ہے تو انہیں حدیثوں کی شرح آپ کے سامنے الحمدللہ ہو رہی ہے اور میں آپ لوگوں کا بھی شکر گزار ہوں کہ الحمدللہ للہ آپ تمام لوگ تمام مصروفیات کو چھوڑ کر کے اس درس سے فائدہ اٹھاتے ہیں شرکت کرتے ہیں ساتھ ہی ساتھ اپنے شیخ محترم شیخ اب ضمیر حافظہ اللہ کا بھی میں بہرد ممنون اور شاکر ہوں کہ شیخ رفتہ ہمیں وقت دیتے ہیں پابندی سے اور ہمیں اللہ کے اصول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھاتے ہیں شرح کرتے ہیں الحمد کتاب و سنت و سب صارحم کے عقید و منحص کے مطابق یہ ہمارے لیے بہت بڑی خوشی کی بات ہے کہ شیخ اپنا قیمتی وقت ہمیں دے رہے ہیں اور ہم بھی اور ہمارے متعین اور کے تمام شامین اور حاضری مشاہدین سب کے سب شیخ کے در سے فائدہ اٹھاتے ہیں ابھی شیخ محترم تشریف نیلا ان شاء لانے والے ہیں چونکہ وقت ہو گیا ہے Uh, میری آپ لوگوں سے گزارش صرف ہی ہے جیسے کہ اس سے پہلے بھی گزارش کرتا رہا ہوں کہ آپ لوگ زیادہ زیادہ ہماری سائٹ کو عام کریں اور اس پروگرام میں لوگوں کو دعوت دیں یہ خیر کا کام ہے اور جتنے زیادہ لوگ جڑیں گے جتنے لوگوں کو فائدہ پہنچے گا اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی اس کا اجر دے گا اور یہ سارے کورسز یہ سارے دروس کرانے کا مقصد جہاں یہ ہے کہ ہمارے علم میں اضافہ ہو تو ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اخلاق کے اندر بھی بہتری پیدا ہو اخلاق دو طرح کے ہوتے ہیں برے اخلاق ایک اچھے اخلاق اچھے اخلاق کے تعلق سے میں سمجھتا ہوں کہ آگے باب آئے گا بابو ترغیب ہی مکاریم الاخلاق باب ترغیب ہی مقارم الاخلاق مکاری اخلاق میں کی ترغیب کا باب وہ بعد میں آئے گا اس سے پہلے جو برے اخلاق ہیں ان کی نشاندہی کی گئی آپ اسے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے لیے شر کا جاننا کتنا ضروری ہے برے اخلاق کا برائیوں کا جاننا کتنا ضروری ہے اور اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو ان سے بچا سکیں یہ نہیں کہ انسان جانے اور جان بوجھ کر کے اس کے اوپر عمل کرے بلکہ مقصد صرف یہ ہے کہ ان برائیوں کو انسان جانے اور پھر ان برائیوں سے انسان توبہ کرے اور ان سے بچے تو اسی لیے یہ شروع کیا گیا ہے تو اسے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے لیے شر کا اور کا جاننا کتنا ضروری ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو سے بچا سکیں باب و ترغیب ناکار الاخلاق یہ باب بعد میں آئے گا مصنف نے پہلے برے اخلاق کو پیش کیا ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو سے دور رکھیں شیخ سے شیب آ چکے ہیں میں شیخ سے گزارش کرتا ہوں کہ شیخ اپنے درس کا آغاز فرمائیں اور اپنے علم سے میں مستفید فرمائیں اللہ تعالیٰ شیخ فرمائے امین جزاک اللہ خیر و بارک اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ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 اشد محمد وما کمر وما نهاكم مہا کمان قابل احترام قدیرت الشیخ مختار احمد مدنی حافظ اللہ دیگر اہل علم میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں حافظ ابن حجر الاسقلانی رحیم اللہ کی کتاب بلوغ المرام سے اس کا آخری حصہ کتاب الجام سے باب اطرب میں مسائل اخلاق برے اخلاق سے ترہیب یا ڈراوا سے متعلق حدیثیں ہم ایک کے بعد ایک دیکھ رہے ہیں اور مقصود جیسا کہ شیخ نے بھی بتایا یہی ہے کہ ہم ان برے اخلاق سے اپنے آپ کو پاک کریں تاکہ آخرت میں کہیں یہ غلطیاں یہ بد ہمارے لیے ہلاکت کا ذریعہ نہ بن جائے آپ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت کے بارے میں پوچھا گیا کہ وہ نماز پڑھتی ہے تحجد کا اہتمام کرتی ہے اسی طرح سے نفل روزے رکھتی ہے اور صدقات بھی کرتی ہے لیکن اس کی وجہ سے اس کے پڑوسیوں کو تکلیف ہوتی ہے اس کی بدزبانی کی وجہ سے اس کے پڑوسی پریشان رہتے ہیں وہ ان کو تکلیف دیتی ہے آپ نے فرمایا خی یا من اہل نار یا ہی یافن نار کہ اس عورت میں کوئی بھلائی نہیں ہے وہ جہنمیوں میں سے ہے اسے معلوم ہوتا ہے کہ انسان بعض اوقات عبادات کا اہتمام کرتا ہے لیکن اس کی بد اخلاقی اس کی عبادات کے باوجود اس کے لیے ہلاکت کا ذریعہ بنتی ہے تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ دین کے دوسرے معاملات کے ساتھ ساتھ خصوصی طور پر اپنے اخلاق کی درستگی کا خاص اہتمام کرے اور برے اخلاق سے اپنے آپ کو بچائے جہاں اچھائیاں اپنے اندر پیدا کرنا ضروری ہے وہیں یہ بھی ضروری کہ انسان دیکھے کہ میرے اندر کیا برائیاں ہیں ان برائیوں سے نجات پانا یہ بھی اللہ کے ہاں نجات کے لیے کامیابی کے لیے مطلوب ہے آئیے آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کچھ اور باتیں ہم دیکھیں گے جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے اور جن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید بھی سنائی ہے ہلاکت کا آپ نے اعلان اس پر کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی ایسا کرتا ہے تو اس کے لیے ہلاکت ہے حدیث عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے حدیث کے الفاظ اس طرح سے ہیں آپ نے فرمایا وعن ابن حجر رحم اللہ فرماتے ہیں وان عائشہ رضی اللہ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم من ولی من امر امتی شیئن فشق علی فشقق علی اخرجہ مسلم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور آپ نے بطور دعا ہی بات کہی اللہ تعالیٰ سے آپ نے دعا کی آپ نے فرمایا اللہ اے اللہ من ولی من امر امتی شعیل جو شخص بھی میری امت کے معاملات کا والی بنایا گیا میری امت کے دینی یا دنوی معاملات کا ذمہ دار سرپرست بنایا گیا فشق کا اور اس انسان نے اس معاملے میں مسلمانوں پر تنگی پیدا کی ان کو مشقت میں ڈالا فشقق کو تو بھی اسے مشقت میں ڈال دے تو بھی اسے مشقت میں ڈال دے یعنی جس نے ان کے اوپر جبر کیا ان پر زیادتی کی ان کے لیے سختی کی تو اہلہ تو بھی اس کے لیے سختی کر دنیا میں سختی بیماری کے اعتبار سے عذاب کے اعتبار سے یا اسی طرح سے دشمنوں کے اعتبار سے یا کسی بھی اعتبار سے ہو سکتی ہے آخرت میں سختی جہنم کا عذاب ہے تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی جس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے انسان کے لیے بدعا کی ہے جو مسلمانوں کا سرپرست اور نگراں ہو ان کا ذمہ دار ہو اور ان کے دینی دنوی معاملات اس پر ڈپینڈ کرتے ہوں اور پھر اس کے بعد میں وہ ان کے لیے سختی کریں ان کے لیے مصیبت کھڑی کریں ان کے لیے تنگی پیدا کریں ان کو تکلیف دیں تو ایسا انسان چاہے وہ مسلمانوں کا حاکم ہو یا اسی طرح سے مسلمانوں کے کسی دینی یا دنیاوی ادارے کا بڑا ہو ذمہ دار ہو یا پھر وہ آدمی اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہو کسی نہ کسی اعتبار سے اگر وہ لوگوں کا مسلمانوں کا اور امت کا ذمہ دار بنتا ہے اور پھر ان کے لیے پریشانی پیدا کرتا ہے ان پر ظلم کرتا ہے ان پر سختی کرتا ہے انہیں تکلیف دیتا ہے تو ایسا انسان اللہ کے نزدیک مجرم ہے اور ایسے انسان کے لیے اللہ کے ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعا کی ہے کسی چیز کے لیے کسی انسان کے لیے بد دعا کرنا اس چیز کی برائی کو اور بڑھا دیتا ہے ہر ہر برائی پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا نہیں کی ہے لیکن اگر کسی برائی پر آپ بد دعا کر رہے ہیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اول وہ برائی جائز نہیں ہے حرمت کی دلیل اس کی ہے صرف منع نہیں ہے بلکہ حرام بھی ہے یعنی اتنا بڑا منع ہے کہ وہ حرام ہے مزید یہ کہ وہ کوئی معمولی حرام نہیں ہے بلکہ ایسا حرام ہے جس پر آپ ناراض ہو کر سختی سے اس کے لیے بدعا کر رہے ہیں تو کسی بھی چیز کی برائی کو سنگینی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لانت آپ کی بد دعا اور بڑھا دیتی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے بلکہ بڑا سنگین معاملہ ہے لیکن یہاں جو حدیث ہم نے پڑھی جو امام مسلم کی روایت ہے ابن حجر نے اس کو بال روایت کیا ہے اس میں پوری دعا جو ہے دونوں طرف سے ہے یعنی وعید بھی ہے اور اس میں ترغیب بھی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کی ہے وہ کیسی ہے اللہ من یمن من امر امتی شعی فشق کالیہ فشق و کلئی اے اللہ میری امت میں سے جو شخص میری امت کے کچھ معاملات کا یا سارے معاملات کا یہاں پر شعی ہے کسی ایک معاملے میں بھی وہ ذمہ دار ہو کسی ایک معاملے میں بھی وہ ذمہ دار ہو تو امت کے کسی معاملے میں وہ ان کا والی بنایا جائے اور فشق کا علیہم اور وہ ان کے لیے مشقت کھڑی کر دے انہیں مشقت میں ڈال دے تو فش فک آلئی اللہ تو بھی اس کے لیے تنگی کر تو بھی اس کے لیے سختی کر تو بھی اسے مشقت میں ڈال دے اور اس کے بعد آپ نے ایک دوسری دعا بھی کی آپ نے فرمایا ومن والیا من امری امتی شعی فرف کا بھی فرف اور آپ نے ایک اور دعا کیا آپ نے فرمایا جو یہاں ابن حجر نے اس کو ذکر نہیں کیا کیونکہ ترہیب باب ہے لیکن انہوں نے اتنا ہی حصہ ذکر کیا جو غلطی سے متعلق ہے لیکن پوری حدیث میں ایک اور دعا ہے وہ کیا ہے کہ اور میری امت کے کسی معاملے میں کوئی شخص ذمہ دار بنایا گیا والی بنایا گیا فرفق کا اور اس نے ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا رفق کا معاملہ کیا فرف بھی اللہ تو بھی اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کر معلوم کہ یہ دونوں طرح سے اگر وہ امت کے لیے سختی کرے تو اللہ کے ہاں سے اس کے لیے سختی کا کی وعید ہے اگر وہ امت کے لیے نرمی کا معاملہ کرے ان کے لیے آسانی اور تحصیر کا معاملہ کرے ان کے لیے کشادگی کا معاملہ کرے تو ایسے انسان کے لیے بھی اللہ کے ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ اللہ اس کے لیے بھی تو نرمی کا معاملہ کر یعنی آخرت میں سزا سے اس کو محفوظ رکھ آخرت میں اس کے لئے عذاب سے اس کو محفوظ رکھ تو یہ دعا آپ کی اس انسان کے لیے ہے امام مسلم نے کتاب الاماره میں اس کو ذکر کیا ہے اور حدیث نمبر 1828 پر یہ روایت موجود ہے۔ علم سنانی رحم اللہ اس بارے میں کہتے ہیں اس حدیث کے تعلق سے کہتے ہیں والحدیث دلیل على انه يجب على الولی تيسير الامور على من وليهم والرفق بهم کہتے یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ مسلمانوں کا جو بھی والی ہو ان کے کاموں کا نگراں ہو ذمہ دار ہو اس کو چاہیے کہ وہ جن پر بھی ذمہ دار بنایا گیا ہے ان کے لیے امور میں آسانی کریں اور ان کے لیے ن... ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے کاموں کو ان کے لیے آسان کرے غیر ضروری طور پر ان کے لیے یعنی مصیبت کھڑی نہ کرے تنگیاں پیدا نہ کریں ان کو تکلیف میں نہ ڈالیں زبردستی ان کو پریشان نہ کرے وہ معملت بلافی و صف ہی وہ عیفاری رخصت فی ہیں اور اس کے لیے چاہیے اسے چاہیے کہ ان کے ساتھ درگزر کا معاملہ کریں اور ان کی غلطیوں پہ وہ ان کا مواخذہ نہ کریں درگزر کریں اور ان کے لیے عظیمت کے بالمقابل وہ رخصت کا معاملہ کرے غیر ضروری طور پر انہیں ہمیشہ یعنی سخت کام کی طرف نہ ڈالیں بلکہ جہاں شریعت میں ان کے لیے نرمی ہے وہ نرمی ان کے لیے باقی رکھے یعنی کہ ہر چیز میں وہ یعنی عظیمت کا پہلو اختیار کریں ہر چیز میں مجاہدہ ہی کریں جہاں اللہ تعالی نے ان کے لیے آسانی رکھی ہے وہ آسانی بھی اختیار کریں اللہ خلا علیہ المشق ہے ایسا نہ ہو کہ کہیں وہ اپنی اس عظیمت کی وجہ سے مسلمانوں کو مشقت میں ڈال دے وی فیابی جب فعال اور وہ ان کے ساتھ ویسا معاملہ کرے جیسا کہ وہ خود اپنے بارے میں چاہتا ہے کہ اللہ اس کے ساتھ معاملہ کرے اپنے بارے میں وہ اللہ سے کیا چاہتا ہے سختی چاہتا ہے نہیں تو پھر وہ لوگوں کے ساتھ بھی سختی نہ کرے بلکہ نرمی کرے تاکہ اللہ بھی اس کے ساتھ نرمی کرے وہ لوگوں کو معاف کرے تاکہ اللہ بھی اس کو معاف کرے لوگوں کے ساتھ یعنی تیسیر کا معاملہ کرے ان کے لیے کاموں کو آسان بنائے مشقت میں نہ ڈالے ان کو تاکہ اللہ بھی اس کے لیے آسانی پیدا کریں سب السلام میں علامہ سنانی نے یہ بات کہی ہے آپ دیکھیں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے ذمہ دار تھے آپ نہ صرف نبی تھے بلکہ مسلمانوں کے حاکم بھی تھے آپ خدود کو نافذ کرتے تھے آپ حکم دیتے تھے جنگوں کے لیے فوجیں بھیجتے تھے آپ مسلمانوں کے جھگڑوں کے لیے قاضی کے طور پر ان کے مسائل کو حل کرتے تھے تو آپ لوگوں کے سرپرست تھے نگراں تھے آپ کے ذمہ بہت سارے امور مسلمانوں کے بلکہ تقریباً سارے عمر آپ کے ذمہ تھے جو سیاسی سماجی مسائل آپ کے ہاتھ میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج کیا تھا آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں ہیں لیکن دو حدیث اس میں ہم دیکھیں گے آپ نے ایک حدیث میں فرمایا لولا ان اشوکن اشوکن کے مجھے اہل ایمان پر مشقت کا خوف نہیں ہوتا اگر مجھے اس بات کا اندیشہ نہیں ہوتا کہ مسلمان مشقت میں پڑ جائیں گے تو میں انہیں ہر نماز کے لیے مسواک کا حکم دیتا مسواک ایک اچھی چیز ہے کہ بری ہے اچھی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کا اہتمام کرتے تھے لیکن یہ نہیں کہ انسان خود اگر کوئی چیز کرتا ہے تو سب پر اس کو لازم کر دے بعض اوقات کوئی نیکی ہم کرتے ہیں تو اس نیکی میں بڑھ چڑھ کے ہم چاہتے ہیں کہ ہر آدمی کرے چاہے اس کو کتنی تکلیف کیوں نہ لیکن بہت ساری دوسری نیکیاں جو ہم چھوڑتے ہیں اور دوسرے کرتے ہیں اس بارے میں ہم خاموش رہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ نیکیاں کرنے والے تھے لیکن آپ سختی اپنے لیے اختیار کرتے تھے دوسروں کے لیے نہیں اسی لیے آپ نے کیا کہا کہ اگر مجھے مسلمانوں پر اہل ایمان پر مشقت کا خوف نہیں ہوتا تو میں انہیں حکم دیتا کہ وہ ہر نماز کے لیے مسواک کریں لیکن ظاہر بات ہے کہ ہر نماز کے لیے مسواک کرنا اتنا وقت انسان کو ملے کہ جماعت نہ چھوٹے یا مسواک تلاش کر کے لائے آدمی کسی کے پاس نہیں ہو تو گناہ ہو جائے گا تو ایسے انسان کے لیے مشقت اور تنگی اور سختی پیدا ہو جائے گی تو آپ نے وسعت رکھی کرو لیکن حکم آپ نے نہیں دیا ترغیب اس کی دیا آپ نے تو اس طرح سے معلوم ہوتا ہے یہ حدیث امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کی اور الفاظ مسلم کے ہیں بخاری حدیث نمبر آٹھ سو اور مسلم میں حدیث نمبر دو سو پر یہ حدیث موجود ہے الفاظ مسلم کے ہیں مسلم کی روایت میں تو علا امتی کے الفاظ بخاری مسلم دونوں میں ہیں تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسلمانوں کے لیے مشقت پسند نہیں کرتے تھے اسی طرح سے آپ نے فرمایا ان فی مفصل میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں یعنی جماعت کی نماز ہوتی ہے میں نماز لوگوں کو پڑھا, پڑھانے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں ان و انتیح میں چاہتا ہوں میری نیت ہوتی ہے کہ میں لمبی نماز پڑھا فاؤ بخا سبھی لیکن مجھے کسی بچے کے رونے کی آواز سنائی دیتی ہے فعت ولا کرشک تو میں اپنی نماز کو کیا کر دیتا ہوں مختصر کر دیتا ہوں اس چیز کو ناپسند کرتے ہوئے کہ کہیں یہ چیز اس کی ماں کے لیے مشقت کا سبب نہ بنے آپ نے کہا نا کہ جو مسلمانوں کے لیے مشقت پیدا کرتے ان کے لیے سختی اور تنگی لائے اللہ تو اس کے لیے بھی, اس کے لیے بھی تو تنگی کرتے اس پر بھی تو سختی کر دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا نہیں پسند کر رہے ہیں اس کی ماں کے لیے مشقت پیدا ہو جائے آپ پسند نہیں کرتے تھے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے لیے جب کوئی ذمہ دار مسلمانوں پر ہو تو وہ بے وجہ کی سختی ان پر نہ لا دے یعنی بے وجہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ بعض چیزیں سخت ہیں مشقت اس میں ہے جیسے کوئی آدمی گھر کا ذمہ دار ہے یا مسلمانوں کی حکومت کا والی ہے وہ کہہ دیں کہ ٹھیک ہے کوئی فجر کی نماز نہ پڑے تو چلے گا جیسے آدمی اپنی بیوی سے کہ بھائی آپ بہت دن بھر محنت کرتی ہو میرے بچوں کی ساری کپڑے دھونے سے لے کے ساری خدمت کرتی ہو تو فجر کی نماز تمہاری چھوٹ گئی چلے گا باقی لوگوں کی نہیں چھوٹنا چاہیے کیا ویسی نرمی کر سکتا ہے نہیں اللہ کے فرائض میں کوئی آدمی نرمی نہیں کر سکتا آسانی نہیں دے سکتا ہے اسی طرح سے کوئی آدمی اپنے بالغ بچوں کے بارے میں کہے کہ تم سے جتنے روزے ہو سکتے رکھو وہ نہیں کر سکتا ہے اس طرح سے بلکہ ان کو کیا چاہیے کہ وہ روزے رکھے ہیں بالغ ہو چکے ہیں ان پر فرض ہے روزہ لہٰذا ان پر سختی کی جائے گی ہاں لیکن جو چھوٹا بچہ ہے ابھی پانچ سال بھی اس کے مکمل نہیں ہوئے اب مار پیٹ کے اس کو آپ سب گھر میں روزہ رکھ رہے ہیں اب ڈانٹ اپٹ کر کے اس کو بھی روزہ رکھوا دیا نہیں اس کو آپ ترغیب دیجیے اس کو ترغیب دیں گے. اس پر سختی نہیں کریں گے اس پر لازم نہیں کریں گے آپ کہ وہ پانچ سال کا لیکن پھر بھی روزہ رکھے اگر ایک بھی روزہ چھوڑ دے تو اس کو سزا ملے یا اسی طرح سے اگر کوئی بچہ ہے مثال کے طور پر اس نے آ, گلاس پھوڑ دیا آپ کا موبائل گرا دیا اور اس میں اس کا شیشہ پھوڑ گیا اس کا گلاس کریک ہو گیا اب آپ کیا کر رہے ہیں اس کو دھوپ میں کھڑا کر دیا آپ نے پورا دن وہ دوپہر گرمی کے موسم میں وہ دوپہر میں دھوپ میں کھڑا ہوا ہے یہ آپ نہیں کر سکتے لیکن وہ گالی دے رہا ہے وہ گانوں پر ناچ رہا ہے اور آپ اس کو نصیحت کر رہے ہیں تو بعض اوقات ہمارے یہاں پر یہ عدم توازن ہوتا ہے امبیلنس ہوتا ہے تربیت میں گھر کا جو ذمہ دار ہیں وہ یہ دیکھے کہ شریعت نے کہاں سختی کی ہے وہاں سختی ہونا چاہیے سب کو اٹھایا جائے گا فجر کی نماز کے لیے چاہے کسی کو کتنی تھکن کیوں نہ ہو اس میں نرمی نہیں کریں گے کہ بھائی اڑا کے سو جاؤ بہت تھک کے آیا ہے رات بھر جاگ رہا تھا دوستوں میں بیٹھا ہوا تھا بالی بچہ ہے تو اب نیند اس کی ابھی پوری نہیں ہوگی تو کالج جانا ہے اس کو یہ آپ نہیں کر سکتے وہاں سختی کرنی پڑے گی تو جہاں شریعت نے سختی رکھی وہاں سختی ہے لیکن زبردستی کی اپنی طرف سے سختی آدمی کرنے لگ جائے یہ ٹھیک نہیں ہے یہ مراد یہ ورنہ یہ نہ سمجھے کوئی آدمی کہ بھائی دیم میں سب کے ساتھ نرمی کرنا چاہیے پھر بچی ہے اس کا دم گھٹتا ہے اگر تو اس کو کہیں کہ چہرہ کھلا رکھتے تو کالے جا نہیں بازار میں جا چہرہ کھلا رکھ کیونکہ اس کو گھٹن ہوتی ہے نہیں اس کو چہرہ ڈھانپنا پڑے گا راج قول کے مطابق چہرہ ڈھاپنا لازم ہے عورتوں کو چہرہ بھی ڈھاپنا چاہیے تو یہ بات یاد رکھیں کہ یہاں پر یعنی آگے انشاءاللہ شاء میں حدیث بھی آئے گی جو اگر آج موقع ملا تو انشاءاللہ حدیث ہم دیکھیں گے اس میں بھی یہ بات شیخیمین نے اس پر استعمال کیا ہے تو یہاں یہ بات ہم نے سیکھی کہ جو مسلمانوں پر سختی کرے اللہ تعالیٰ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی کہ اللہ تجھ پر سختی اور جو ان کے لیے نرمی کرے اللہ تو بھی ان پر کیا کر ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کا آپ دیکھئے یہ معاملہ اور زیادہ سنگین ہو جاتا ہے جب مسلمانوں کا حاکم یا مسلمانوں کا کوئی ذمے دار چاہے وہ گورنر ہو یا کوئی امیر ہو یا کوئی بھی ہو ان کے ساتھ میں ظلم و زیادتی کا معاملہ کرنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اشد الناس مل قیامتی ادابن امام جائر اللہ کے ہاں قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ عذاب کا مستحق وہ ہوگا جو ظالم بادشاہ ہو قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب اس کو ہوگا جو ایک ظالم بادشاہ ہو ایک ظالم بادشاہ کو سب سے زیادہ سخت عذاب ہوگا کیوں لوگوں پر اس نے ظلم کیا لوگوں پر کو اس نے مشقت میں ڈالا لوگوں کو اس نے تکلیف دی تو جب اس نے لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کا معاملہ کیا اللہ تعالیٰ بھی اس کے اوپر کیا کرے گا اس کے اوپر عذاب ڈالے گا تو انہیں لوگوں کے لیے سختی کی اللہ بھی تیرے پر سختی کرے گا اس حدیث کو امام ابویالہ اور اسی طرح سے امام اکتبرانی نے الاوسط میں روایت کیا ہے صحیح الجام صغیر حدیث نمبر ایک ہزار ایک ون زیرو زیرو ون تو یہ حدیث حسن درجے کی ہے اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سنفانی من امتی لن تنا شفاعتی میری امت میں دو گروہ ہیں میری امت میں دو طبقے ہیں دو قسم کے لوگ ہیں ان کو میری شفاعت نصیب نہیں ہوگی ان کو میری سفارش نہیں ملے گی کون ہیں وہ لوگ امامن ولومن غشومن ایسا امام مسلمانوں کا امام سے مراد حاکم ہوتا ہے بادشاہ یا جو بھی بڑا آدمی ہوتا ہے جس کے جس کے پاس قانون کے نفاذ کی طاقت ہوتی ہے امامن ولومن غشوم ولوم کون ہیں ظلم کرنے والا غشوم کون ہے علماء نے کہا غشوم سے مراد ہیں سخت دل اور سخت مزاج کہ ظلم بھی کرتا ہے اور بات چیت میں بھی بڑا سخت مزاج ہے اور دل بھی اس کا سخت ہے اس کے دل میں کسی کے لیے رحم نہیں ہے اس کی بات میں کسی کے لیے نرمی نہیں ہے اور اس کے سلوک میں لوگوں کے لیے ظلم ہی ظلم ہے ایسا آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا اقدار نہیں ہوگا نمبر ایک نمبر دو کون وک الغالن مارقن اور ہر وہ شخص جو غلو کرے اور کیا کریں مارقن شریعت کی حدیں پھلانگ جائے غلو کرے انبیاء اولیا کی شان کو اتنا بڑھا دے کہ اللہ کے برابر بنا دے یا دین کے معاملات میں غلو کرے جو چیز جائز اس کو حرام کر دے یا غلو کرے کہ جو چیز مستحب ہے اس کو فرض کے درجے میں لے جائے لوگوں پر زبردستی کرنے لگے کہ اس کو کریں تو غلو کرنے لگے دین کے معاملے میں اور مارقن شریعت کے معاملے میں کیا کریں حدیں پار کر جائے جہاں رکنے کے لیے کہا گیا تھا نہیں رکے بلکہ کیا کرے دین کے دائرے سے باہر نکل جائے مرقا یعنی مارق جو کہتے ہیں رقون خوارش کے بارے میں آپ نے کہا تھا کما یمر قسم امین کہ وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے باہر جیسے ایک تیر شکار میں پھنس کے اس کے پار نکل جاتا تو مارقین سے مراد وہ دین سے باہر نکل جائیں گے آزاد مزاج ہو جائیں گے دین میں غلو بھی کریں گے اور دین کی حدیں پھلان کے باہر نکل جائیں گے ایسے جو لوگ ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے محروم رہیں گے امام اتبارانی نے الکبیر میں اس کو روایت کیا ہے صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 3798 اور حدیث حسن ہے اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ان نشر الحتما سب سے بدترین چرواہے وہ ہیں جو اپنے بھیڑ بکریوں پر یا جو بھی جن کے وہ سرپرست ہیں جن کے وہ چرواہیں ہیں ان کے ساتھ میں سختی کا معاملہ کریں ان, ان کے لیے تکلیف کا ذریعہ بنے علماء نے کہا یہ, یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو اس حدیث کے بارے میں علماء نے کہا اس سے مراد کون لوگ ہیں جو اپنی رعیت پر ظلم کرتے ہیں ان پر رحم نہیں کرتے ہیں جیسے ایک چرواہ ہے اس کے پاس جانور ہوتے ہیں وہ ان کو پانی پلانے کے لیے کھلانے کے لیے جب لے جاتا ہے تو ان کی رعایت نہیں کرتا ہے ان کے لیے نرمی اور راحت کا معاملہ نہیں کرتا ہے بلکہ ان کو ہانک کے غلط طریقے سے لے جاتا ہے اور ان کی ضرورت پوری نہیں کرتا ہے ان پر رحم نہیں کرتا بلکہ ظلم کرتا ہے تو ایسا چرواہا یہ سب سے بدترین چرواہا ہے اہل علم نے کہا کہ یہاں مراد علامہ مناوی وغیرہ کہتے ہیں کہ وهذا من امثال المصطفى صلی اللہ علیہ وسلم استعاره للوالي الراعی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی جو مسلمانوں کی رعیت کا والی ہوتا ہے اس کے بارے میں مثال کے طور پر اپ نے بات کی کہ وہ بھی ایک چرواہی کی طرح ہوتا ہے اس کا کام بکریوں کی حفاظت ہے بھیڑیے سے ان کو بچانا شر سے بچانا بھیڑیے سے اور اسی طرح سے ان کی بھوک پیاس ہے اس کی نگرانی کر کے ان کو مہیا کرنا فراہم کرنا اسی طرح سے مسلمانوں کا جو حاکم ہوتا ہے چاہے پوری امت کا مسلمانوں کا حاکم خلیفہ ہو یا پھر کسی ایک علاقے کا کوئی ذمہ دار ہو تو ایسے انسان کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ مسلمانوں کو شر سے بچائے چاہے وہ شر دینی ہو یا دنیاوی ہو بیماری کے اعتبار سے ہو یا سیلاب اور فساد کے اعتبار سے ہو یا پھر وہ کفر و شرک کے سیلاب کی طرح ہو اس سے بھی بچانا اس کا کام ہوتا ہے اور اسی طرح سے ان کی ضرورتیں فراہم کرنا ان کو ہوتا ہے چاہے وہ مادی اعتبار سے ہوں کھانا پینا لباس گھر وغیرہ جتنی چیزیں ہیں یا پھر اسی طرح سے دینی چیزیں ہیں کہ ان کے لیے کتاب و سنت کے علم کا عام کرنا تاکہ اس کو وہ حاصل کر کے اس کو سیکھ کر وہ اپنی زندگی کی اصلاح کریں ان کی تربیت کا نظام کریں تو بدترین چرواہ وہ ہے جو اپنے ماتحتوں کے لیے خیر خواہ نہ ہو ان کی رعایت نہ کریں بلکہ انہیں کیا کریں انہیں تباہ کر دیں عربی زبان میں الحتم کے معنی کسر کے ہوتے ہیں. توڑ دینا تو ان کے لیے جو ہے ان کے لیے یعنی تباہی کا ذریعہ بن جائے اپنے لوگوں کے لیے تو ایسا انسان بدترین چرواہا ہے جو کام اس کو سونپا گیا تھا وہ اس نے نہیں کیا اللہ کے کی نبی صلی اللہ علیہ ورماتے میری امت میں دو لوگ ہیں دو قسم کے لوگ ہیں میں نے انہیں نہیں دیکھا قومن یعنی یہ کون لوگ ہیں یہ جہنمی لوگ ہیں سنفان من اہل النار. میری امت کے دو طبقے جو جہنمی ہیں میں نے انہیں نہیں دیکھا ہے. یہ کون لوگ ہیں قومن ماںت ان کا بال بکری الناس ایک تو وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں کے اوپر حاکم وغیرہ ہوں یا ان کے ذمہ دار ہوں یا جو بھی لوگ ہوں مالک ہوں اور ان کے ہاتھ میں بیل کی دم کی طرح چابک ہوں اور وہ کیا کریں یاس اور ان یعنی چابک کے سے وہ لوگوں کو مار پیٹ رہے ہوں ان کی پٹائی کر رہے ہیں یعنی ظلم کر رہے ہیں لوگوں کے اوپر کوڑے ان کے ہاتھ میں ہو اور وہ کیا کر رہے ہوں لوگوں کی پٹائی کر رہے ہیں مار رہے ہیں ان کو ونسا ان کاسیات ان آریات ان مملا اور دوسرا طبقہ کون جہنمی جس کو میں نے نہیں دیکھا وہ عورتیں جو لباس پہنے ہوئے بھی ہوں لیکن اس کے باوجود برہنہ وہ پہنی ہوئی ہوں لیکن اس کے باوجود بھی اوریانیت کی شکار ہوں موملات الماعلات ممیلات الماعلات کے کئی معنی علماء نے ذکر کیے ہیں ایک ایک معنی اس میں یہ ہے کہ وہ خود بھی مائل ہوں خواہش نفس کی طرف اور دوسروں کو بھی مائل کرنے والی ہوں ان خواہشات کی طرف ان کا میلان برائیوں کی طرف ہو اور ان برائیوں کی طرف وہ اکیلی نہ جائیں بلکہ دوسری عورتوں کو بھی یا مردوں کو بھی ان برائیوں کی طرف زنا یا اس کی ساری جو شکل صورتیں ہیں ان کی طرف مائل کرنے والی ہوں اپنی زینت کے ذریعے سے اور ان کے سروں کا حال یہ ہو کہ گویا کے یعنی بختی اونٹ جو ہوتا ہے اس کی کوہان کی طرح ان کے سروں سروں پر جوڑے اس طرح سے بنائیں کہ بالکل وہ کوہان جو اونٹ ہمپ, ہمپ ہوتا ہے کیمل کا اس طرح سے ان کے سر اٹھے ہوئے ہوں ایسے بال بنائے <رحاها> یہ, یہ, یہ عورتیں خاص یہاں پر يدخلنا ہے کہ یہ عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی بلکہ انہیں جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی وہ ان ریحا جدمی و کردہ حالان حالانکہ جنت کا معاملہ یہ ہے کہ اس کی خوشبو اتنی دور سے محسوس ہوتی ہے خوشبو اتنی دور تک پہنچ جاتی ہے کہ اتنے فاصلے پر بھی ہو تو خوشبو ملے گی اس کو لیکن ایسی عورتوں کو جنت میں جانا تو در کنار ان کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی مراد یہ ہے کہ جنت سے بہت دور رہیں گی جنت کے قریب بھی نہیں جا سکتی اندر جانا تو بہت دور کی بات ہے اس حدیث کو امام مسلم نے کتاب اللباس وزی نام ہے روایت کیا ہے حدیث نمبر دو ہزار ایک سو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ دو لوگ جہنمی ہیں جن میں ایک ظلم کرنے والے اور دوسرے شہوات کا دروازہ مردوں کے لیے اور امت کے لیے کھولنے والے ایک مرد ہیں ایک عورتیں ہیں تو مردوں میں کون جو لوگوں پر ظلم کرنے والے ہو سکتا ہے کسی ملک کی خاتون بھی کوئی بن جائے سی جو ظالم ہو تو جو بھی مسلمانوں کا حاکم ہو تو ایسا انسان اگر ظلم کرتا ہے لوگوں کے اوپر تو ایسا انسان اللہ کے نزدیک جہنمی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ اور اس میں فرمایا کہ یہ لوگ جہنم میں جانے والے ہیں اور اسی طرح سے عورتیں جو اپنی زینت کا اظہار کریں تاکہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کریں اور خود ان کا میلان بھی شہوات کی طرف اور بے حیائی کی طرف ہو تو ایسی عورتوں کے لیے بہت سخت وعید دیس حدیث میں ہے خاص طور سے وہ خواتین جو ٹک ٹاک اور اس طرح کی جتنی بھی سوشل میڈیا پہ مردوں کے سامنے آ کر اپنی زینت کا اظہار کر کے ان کے لائکس کی بھیک لینے کے لیے یہ سب کچھ کرتی ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ وہ اس بھیک کے بدلے میں کیا دے رہی ہیں اور انہیں کیا مل رہا ہے یہ بہت گندی چیز ہے جو اس دور میں یعنی موبائل فون کے ذریعے سے پیدا ہوئی ہے مسلمان عورتوں کی یہ چیز ان کے زیب، ان کو ذہب نہیں دیتی ہے مسلمان عورت کو بہت عزت دی اللہ تعالیٰ نے اس کو اس عزت کا پاس و لحاظ کرنا چاہیے اس کی عزت اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے نمایاں کرنے میں نہیں ہے. بلکہ اپنی پرائیویسی کو باقی رکھنے میں ہے اس کی اس کی بیوٹی اس کی خوبصورتی نمائش کے لیے نہیں اس کو یاد رکھنا چاہیے تو یہ بات حدیث سے با حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ایسی عورتیں اچھی نہیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان نہ اشد سے آداب قیامت اشد النا سے آداب سے دنیا قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ آزاد کے حقدار وہ لوگ ہوں گے سب سے زیادہ عذاب میں مبتلا وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں لوگوں کو سب سے زیادہ عذاب دینے والے ہوں. دنیا میں جو لوگ دوسرے لوگوں کو عذاب دینے والے ہوں تکلیف دینے والے ہوں پریشان کرنے والے ہوں قیامت کے دن ایسے لوگ اللہ کے نزدیک زیادہ عذاب کے حقدار ہوں گے جیسی جیسی برائی ویسی سزا ایک عام قائدہ ہے جس کو علماء نے مختلف احادیث اور آیات کے روشنی میں بیان کیا مسلمہ قاعدہ ہے کہ الجزا منجل سلامل الجزا منجل سل العمل کہ جزا اس عمل ہی کی جن سے ہوتی جیسا آدمی کرتا ہے ویسا بھرتا ہے جیسا گنا ہوتا ہے اسی کے قبیل سے سزا ہوتی ہے اب کئی حدیثوں میں آپ کو یہ دیکھنے ملے گا تو جیسے لوگوں پر یہ ظالم تھا دنیا میں آخرت میں اللہ تعالیٰ اس پر بھی عذاب دے گا اس کو عذاب دے گا کیونکہ یہ لوگوں کو عذاب دیتا تھا تو یہ بھی بڑا سخت معاملہ اس سے بچنا چاہیے لوگوں کا عذاب نہیں دینا چاہیے لوگوں پر یعنی مشقت میں نہیں ڈالنا چاہیے لوگوں کو بے وجہ بے وجہ نہیں ہاں اس کا یہ مطلب نہیں کہ شریعت کا نفاذ نہ ہو کہ کوئی چوری کرتا ہے اس کا ہاتھ کٹا جائے گا کوئی ذنا کرتا ہے اس کو سنسار کیا جائے گا کوئی قتل کرتا ہے قتل کے بدلے حکومت اس کو قتل کی سزا دے گی اس میں آسانی نہیں کر سکتے یہ کہ کوئی کہے کہ نہیں ساری شری حدود کو لوگوں پر نرمی کرو اور شریح حدود کو ثابت کر دو نہیں ہو سکتا ہے بلکہ لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کے لیے عام لوگوں کی حفاظت کے لیے مجرم کو سزا ملنا ان عام لوگوں پر رحم ہے بلکہ ایک اعتبار سے اس مجرم پر بھی رحم ہے کیونکہ یہ اس کے لیے دنیا میں کفارہ بن جائے گا اور آئندہ گناہ سے بچنے کا ذریعہ بھی بنے گا تو شرح حدود کا نفاذ کرنا ضروری ہے چاہے اس میں ش... س... سختی دکھائی دے یہ بھی یاد رکھا جائے تو اس حدیث کو امام احمد اور امام بحقی نے شعب الایمان میں اور امام اتبرانی نے روایت کیا ہے اور صحیحہ میں حدیث نمبر 1442 پر شیخ البانی کہتے ہیں حدیث صحیح ہے کیا حدیث ہے کہ لوگوں پر جو دنیا میں عذاب دینے والے ہوتے ہیں قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب ان کو ہوگا حسام اب حکیم ابن حضام کہتے ہیں ان سے روایت ہے کہ وہ راوی کہتے ہیں کہ مر اب علی اناس وقد عقیم مفی شمس حشام ابن حکیم ابن حزام صحابی ہے شام ملک شام میں جب وہ گئے تو ان کا گزر کچھ لوگوں پر ہوا وقد اقیمو فی شمس دھوپ میں ان کو کھڑا کیا تھا کسی نے وہ صبح مز اور سر پر تیل جو ہے مڑا ہوا تھا ان کے تیل دھوپ میں ظاہر باتیں تیل سر پہ لگا تو اور زیادہ تکلیف ہوتی ہے تو دھوپ میں کھڑے کر کے ان کے اوپر سب جو ہے تیل ڈالا گیا تھا فقالا ماہذا انہوں نے کہی کیا ہے قیلا یعذبونا فی الخراج یعذبونا فی الخراج اور ایک روایت میں ہے کہ قالو خوبیسو فی الجزیہ کہ انہوں نے جزیہ نہیں دیا ہے لہذا جزیہ نہیں دینے کی سزا میں انہیں دھوپ میں کھڑا کیا گیا اس طرح سے وہ یہاں کے۔ اما سمعت رسول اللہ عليه اللہ علیہ وسلم يقول ان اللہ یو ادب يعذب الدینہ یو ادب دنیا کہا کہ نہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں تک کہ میری یادداشت ہے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہوں کہ جو لوگ دوسروں کو دنیا میں عذاب دیتے ہیں آخرت میں انہیں عذاب ہوگا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو عذاب دیتا ہے جو لوگوں کو دنیا میں عذاب دیتے ہیں اللہ کے عذاب کے مستحق وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کے لیے عذاب بن جائیں لوگوں کو عذاب دے مسد احمد یہ مسلم کی روایت ہے مسد احمد کی روایت میں اور تھوڑا آگے ہے کیا ہے وہ امیر الناسی یوم عمیر ابن فلسطین اس وقت میں آ, لوگوں کے امیر فلسطین میں عمیر ابن صاد رضی اللہ تار تھے کالف الحی یہ خود چل کے ان کے پاس گئے ف ہو اور یہ حدیث ان سے بیان کی فخل صبیلا ہوں تو انہوں نے ان سب لوگوں کو چھوڑ دیا وہاں کے جو امیر تھے انہوں نے کیا کیا سارے لوگ کا جواب یعنی یہ چیز مناسب نہیں ہے اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں غیر مسلموں کے ساتھ بھی ظلم جائز نہیں ہے اتنا بھی نہیں کہ واقعی جو کام انہوں نے کرنا چاہیے تھا ڈیفالٹر کے طور پر انہیں دھوپ میں کھڑا کیا جائے یہ بھی ان کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے ان کے ساتھ ایسی ایسا تعذیب کا معاملہ کرنا ٹھیک نہیں دیکھیے صحابہ کتنے انصاف والے لوگ تھے وہ غیر مسلم جزیا مسلمان سے نہیں لیتے ہیں وہ غیر مسلموں سے لیا جاتا ہے لیکن صحابی نے کہا کہ دیکھو میں نے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنا ہوں وہ حدیث عام ہے کسی خاص معاملے میں نہیں کہ جزیہ اللہ نہیں لے اس معاملے میں سزا دیں کہ نہیں دیں آپ نے کہا جو لوگ دنیا میں لوگوں کو عذاب دیتے ہیں اللہ ان کو عذاب دے گا اور جا کے وہاں کے جو امیر ہے ان سے سفارش کی یا ان سے ان کو تمبی کی یہ حدیث سنائیں اور پھر اس امیر نے بھی کیا, کیا ان لوگوں کو چھوڑ دیا امام مسلم نے البر میں اس حدیث, کو روایت کیا ہے. حدیث نمبر دو ہزار چھ سو تیرہ اور مصرد احمد میں بھی حدیث ہے حدیث نمبر پندرہ ہزار تین سو تیس پندرہ ہزار تین سو تیس اور حدیث صحیح ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں اربا اچن یا بہ اللہ تعالی اللّ... چار لوگ ہیں کہ جن سے اللہ تعالی بوز رکھتا ہے دشمنی رکھتا ہے نفرت رکھتا ہے البیا الحلہ چار لوگ کون ہیں البیا الحلہ قسم کھا کھا کر اپنا سودا بیچنے والا جوتے بیچ رہا, رہا ہے فلاں کپڑے بیچ رہا ہے قسمیں کھا کے بیچ رہا ہے اللہ کی قسم ہم کو اتنا ہی فائدہ ملتا ہے اس کے اندر اور جھوٹ بولتا ہے اکثر جھوٹ بولتے ہیں تو قسمیں کھا کھا کر بیچنے والا والفقیر المختال ایسا فقیر جو اکڑ سے چلتا فقیر بھی ہے اور اس میں کیا ہے اکڑ بھی ہے اکڑ کے ساتھ چلتا ہے ایسا فقیر تو فقر انسان کو نرم کر دیتا ہے مصیبت پریشانی تنگ انسان کو نرم کرتی ہے لیکن وہ ایسا فقیر ہے کہ اس کے اندر کیا ہو گھمنڈ ہو اکڑ ہو ایسا آدمی بھی اللہ اس سے نفرت رکھتا ہے اس سے بوجھ رکھتا ہے وہ شیخ ازانی بوڑھا ذنا کار بوڑھاپا شہوتیں اس میں ماند پڑ جاتی ہیں لیکن بوڑھا ہونے کے باوجود بھی وہ کیا کریں ذنا کریں تو ایسا بوڑھا جو ذنا کار ہو اور و الامام اور ایسا مسلمانوں کا امام بادشاہ حاکم جو لوگوں پر ظلم کرتا ہے الجائر کرنے والا قسط کے برخلاف ہی ہے تو یعنی انصاف نہ کریں ان کے ساتھ نا انصافی ان کے ساتھ میں کریں ان کا حق ان کو نہ دے ان کے ساتھ نہ ایسا جو مسلمانوں کا حاکم ہوتا ہے ایسے حاکم سے بھی اللہ تعالیٰ نفرت رکھتا ہے بغض رکھتا ہے دشمنی رکھتا ہے تو یہ کچھ حدیثیں تھیں اس باب میں جو یہ بتاتی ہیں کہ جو بھی انسان لوگوں پر ذمہ دار ہے پچھلے حدیث میں بھی پچھلے باب میں بھی بہت ساری باتیں آئی تھی لیکن یہ حدیث بھی ایک اور آگے کا پہلو اس میں بتاتی ہے کہ حاکم کو نر مزاج ہونا چاہیے اور لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے ان کے ساتھ تنگی کا معاملہ نہیں کرنا چاہیے چاہے وہ مسلمانوں کا بادشاہ ہو حاکم ہو امیر ہو خلیفہ ہو یا پھر وہ کسی نہ کسی ادارے میں یا گھر میں وہ لوگوں پر وادی ہو اس کو چاہیے کہ وہ سختی کا معاملہ نہ کریں سختی نہ کریں اور ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں آئیے آگے بڑھتے ہیں اور اگلی حدیث دیکھتے ہیں حدیث نمبر گیارہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے وعن ابی حریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قاتل احدكم فلیتجنب الوجھ متفقن علیہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادا جب تم میں سے کوئی شخص کسی سے لڑ پڑے فلی تو وہ چہرے سے بچے یعنی اس کے چہرے پر مارنے سے بچے اس حدیث کو امام البخاری و مسلم دونوں نے روایت کیا ہے متفق علیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اس حدیث کے صحیح ہونے پر بخاری اور مسلم دونوں کا اتفاق ہے اور دونوں نے اپنی صحیح میں اس کو روایت کیا ہے یہاں پر جو کہا گیا ہے کہ فل یا تجنب کا مطلب کیا ہے ایک اور حدیث جو مسلم ہی کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا قاتل احدكم فلا الوجح فلا الوجح جب تم میں سے کسی کا کسی مسلمان بھائی سے جھگڑا ہو جائے تو وہ اس کے منہ پر تھپڑنا لگا ہے تماچ آنا لگا ہے اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے حدیث نمبر 2612 اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی مسلمان کے بلکہ کسی کے بھی منہ پر مارنا صحیح نہیں ہے ابوداؤد کے الفاظ ہیں وہ ادا ابار بحدوں کو تقلوج جب تم میں سے کوئی کسی کو مارنا ہی اس کو پڑے سزا کے طور پر یا جھگڑے میں یا کسی وجہ سے مار پیٹ ہوئی ہوتا ہے تو ایسے وقت میں کیا کریں فلیت تقلوج منہ پہ مارنے سے بچے ہیں. اسلام میں کسی کے بھی منہ پر مارنا یہ جائز نہیں ہے یہ حرام ہے آج عام طور سے آپ دیکھیں چاہے وہ کلاس ٹیچر ہو یا باپ ہو یا ماں ہو یا راستے میں کسی کا ایک دوسرے سے اختلاف ہو جائے جھگڑا بڑھ جائے ٹیچر بھی کیا کرتا ہے ہمارے ہاں تو عام طور سے آج کل تو چلو ٹھیک ہے یہ بہت تنگی ہو گئی اس کے اندر ورنہ عام طور سے کیا ماحول ہے یہ ٹیچر جو ہے اسٹوڈنٹ کو تماچا لگا دیتا ہے. ماں بچے کو منہ پر مارتے ہیں راستے میں کسی کا کسی سے جھگڑا پہلے منہ پہ مارتا ہے اسلام میں یہ جائز نہیں ہے اسلام میں یہ جائز نہیں ہے تو کہا کہ ادا ابار اباہدم فلیت تقلوج اگر تم سے کسی کا جھگڑا ہو جائے اور وہ کسی کو مار پیٹ اس کی ہو جائے کسی کے ساتھ میں چہرے پر مارنے سے بچے ہی. امام ابوداؤد نے اس کو روایت کیا حدیث نمبر چار چار سو حدیث صحیح ہے خاص طور سے بیوی کے تعلق سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت کی ہے آپ نے فرمایا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قلتو یا تو اللہ ما حق زوجت علی کا اللہ کے رسول ہماری بیوی کا ہم میں سے کسی پر کیا حق ہے یعنی ایک عورت کا بیوی کا شوہر پر کیا حق ہے ہماری بیویوں کا ہم پر کیا حق ہے کالا کہا کہ جب تو کھائے اسے بھی کھلا وہ تکسوا ادک تصا او اک جب تو اپنے لیے کپڑے بنائے اس کے لیے بھی بنا یعنی تو پہنے اسے بھی پہنا یا تو اپنے لیے ک... یعنی کپڑے خریدے تو اس کے لیے بھی خرید وجہ اور اس کے منہ پر مت مار اس کے منہ پر تھپڑ تماچا مت لگا ولا تو اور اس کی تقبیح مت کر اس کو بد دعا مت دے بعض علماء نے کہا کہ قابل اللہ اللہ تعالیٰ تجھ کو بدنما کر دے یا اس کو بدوا دے کے تیرا منہ کالا کر دے جسے کوئی کہتا ہے تو اس طرح کی کوئی بدوا دینا تیرا منہ بگاڑ دے اللہ تعالیٰ تو اس طرح کی بدوا مت دے والے اولا تاجر اللہ فلبئی اور اس سے اگر قطع تعلق بات بند کرنا اس طرح سے کچھ کرنا ہی ہو کسی ناراضگی کی وجہ سے گھر میں کر گھر میں کرا یعنی کہ بازار میں سارے گاؤں میں تماشا کر دیا نہیں گھر نے وہ چیز ہونا چاہیے گھر کے باہر نہیں جانا چاہیے بہت سارے لوگ بیوی کو مار پیٹ کر کے گھر سے باہر نکال دیتے ہیں بارش ہو رہی اور بیوی باہر بچوں کو لے کے بیٹھی ہوئی ہے تو یہ چیز صحیح نہیں ہے یہ چیز مناسب نہیں ہے تو مناسب نہیں کیا یہ تو بہت بڑا ظلم ہے یہ حرام ہے یہ چیز جائز نہیں ہے اس طرح سے کرنا کسی پر ظلم کرنا تو یہ جو یہاں پر کہا گیا ولا تدربی کہ اس کے منہ پر مت مار تو بلکہ بعض عبارت میں ولا تضرب اس طرح سے بے الفاظ مار ہی مت اس کو لیکن بعض صورتوں میں اگر بیوی میں اخلاقی بگاڑ اگر پیدا ہو تو سمجھانے کے بعد نصیحت کرنے کے بعد بھی اگر اس کی اصلاح نہ ہو تو پھر آپ نے ہلکا پھلکا قرآن میں بھی اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس کو پھر اس کو مار ہلکی مار اس کو دی جا سکتی ہے ایسی مار جس سے اس کو یعنی اس پر زخم نہ ہو اس, سے اس کو فریکچر نہ ہو جائے دواخانے میں پہنچ گئے ایسا نہ ہو جائے بلکہ ہلکی مار جس سے اس کو تمبیر ہو تو اس طرح سے لیکن وہ بھی منہ پہ نہیں مارا جائے گا منہ پر مارنا جائز نہیں ہے اس حدیث کو امام احمد ابو داود نس نماجا محبان ہاں سبھی نے روایت کیا ہے اور الفاظ ابو داؤد کے ہیں اور صحیح ابی داؤد حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو ستہتر اور صحیح جامع صغیر میں بھی حدیث موجود ہے تین ہزار ایک سو انچاس پر اور حدیث صحیح ہے غلاموں کو مارنے کا عام رواج اربوں میں تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المملوک اخوک تیرا غلام تیرا بھائی ہے آپ سوچی یہ ایک جملہ کتنا بڑا جملہ ہے اس انسانی تاریخ میں کہیں آپ کو یہ نہیں ملے گا بچوں کو یاد کرا سکتے ہیں آپ الملوک و اقوق تیرا غلام تیرا بھائی ہے فعیداسن عال کا پیامن فاجلس <فَأَجْلِصْحُمْعَك> خمیک جب وہ تیرا بنا کے لائیں تو تو کھانے میں اسے اپنے ساتھ بٹھا کے کھا غلام کو اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا یہ اسلام ہے کہ فعداحسن عال کا پیامن فاجلس <فَأَجْلِصْحُمْعَك> خما وہ خادم ہوا کرتے تھے غلامی پکاتا تھا وہ ریگستان میں وہ بنا رہا ہے اس کے لیے پکڑ کے کوئی بھی جو ہے شکار کر کے بنا کے کھانا اس کو کھلا رہا ہے کہا تھی کہ جب وہ تیرے لیے کھانا بنائے اپنے ساتھ اسے بٹھا کھانے کے لیے فعن ابا فیم ہو اگر وہ تیرے ساتھ بیٹھ کے کھانے سے انکار کرے جہاں چاہے وہ بیٹھ کے کھائے فعن ابا فعم ہو ولا تیب وجوہا ہوم اور یاد رکھو اپنے غلاموں کے منہ پہ مت مارو غلاموں کے منہ پہ مت مارو منہ پہ مارنا جائز نہیں ہے کیونکہ وہ تکلیف بھی ہے اور بےزتی بھی ہے کوئی آدمی ہاتھ پہ کسی کے مار دے ٹھیک ہے تکلیف ہے براب ہے برا ہے لیکن منہ پہ مارنا نہ صرف تکلیف ہے نہ صرف اذیت ہے بلکہ وہ روحانی اذیت بھی ہے وہ نفسیاتی اذیت ہے وہ سائکولوجیکل جو ہے انسان کو ٹارچر ہے اس کی جو ہے بےزتی ہے وہ آدمی چہرے پہ مارا وہ بھولتا نہیں ہے آپ مزاق سے بھی کسی کے ہاتھ پہ مار دو برداشت کر لے۔ لیکن مذاق سے آپ اس کے منہ پہ مارو برداشت نہیں کرے گا کیوں کیونکہ چہرہ انسان کی شخصیت کا نمائندہ ہے اور چہرہ جو ہے انسان کی عزت کی جگہ ہے اسی لیے حدیثوں میں آپ دیکھیں گے جو آدمی لوگوں سے مانگتا پھرتا بلا حاجت قیامت کے دن اس کے چہرے پر جو ہے گوشت نہیں ہوگا کیوں اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنی عزت خراب کی تو یہ عزت ہے انسان کی اس کی اور ایک علت ہے جس پہ میں ابھی نہیں جانا چاہتا ہوں کیونکہ اس کی تفصیل بہت بڑی ہے جو حضرات اس حدیث کی تفصیل جانتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ چہرے پر کیوں نہیں مارنا ہے لیکن وہ حدیث بہت تفصیل اس میں بڑھ جائے گی اور بہت لمبی اس کی بات ہے لہذا اس پہ ہم نہیں جائیں گے یہاں پر یہی بات یاد رکھنا ہے کہ چہرے پر مارنا جائز نہیں ہے ابوداؤدتی نے اس حدیث کو روایت کیا اسی طرح سے امام البحقین شعبوں کی میں اور شیخ البانی کہتی ہیں یہ حدیث یعنی حسن یا صحیح دونوں قرار دی جا سکتی ہے دونوں میں سے چاہے کو حسن کہیں یا کم از کم ہزن کہ ہے, ہے اور اسیعہ میں حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو ستائیس پر لہو لہا انسان ان کی ایک یعنی جاریا تھی باندھی تھی کسی شخص نے اس کو تماچا لگا دیا منہ پہ تھپڑ لگایا فقال اللہ سوئی دعید نے ان سے کہا اما علم تا ان صورت معلوم نہیں تجھ کو چہرے پہ مارنا حرام ہے چہرے پہ مارنا حرام ہے فقال لقد رايتني واني لسابع اخوتي لي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم میں نے وہ زمانہ بھی دیکھا ہے کہ میں اپنے بھائیوں میں ساتواں تھا ہم سات بھائی تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وما لنا خادم غير واحد اور ہمارے پاس بس ایک ہی خادم تھا اس کی سوا کوئی خادم نہیں تھا فعمد احدنا فلطمه حمیس ایک اٹھا اور اب اس خادم کو کیا کر دیا تماچا جڑ دیا تھپڑ لگا دیا اس کو خادم کو فامرنا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ الکی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا تو اپ نے حکم دیا اس غلام کو آزاد کرو یعنی اگر تم نے کسی غلام کو تھپڑ لگایا تو اس کا کفارہ یہ کہ اس کو आजाद کرنا پڑے گا اسلام نے اتنی سختی رکھی اس معاملے میں غلام ہے وہ کون پوچھنے والا ہے اس زمانے میں کون پوچھنے والا تھا ایک غلام کی اتنی ٹھاٹ کہ اس کے چہرے پر اگر کوئی تھپڑ لگا دے مالک اس کا کوئی ایسا, ایسا بھی نہیں مالک بھی اگر تھپڑ لگا دے تو کیا کرے گا وہ اس کے لیے اس کا کفارہ یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کی بھرپائی کے لیے تجھ کو اس کو کیا کرنا پڑے گا آزاد کرنا پڑے گا یہ اسلام کی تعلیم ہے اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے, کتاب الايمان میں حدیث نمبر 1658 اور ایک روایت دیکھی زادان کہتے ہیں ان ابن عمر دعا بی غلام لہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے غلام کو بلایا فرآ بظهره اثرا اس کی پیٹھ پر ان کو کوئی نشان دکھائی دیا زخم دکھائی دیا فقال له اوجعتك اور پوچھا میری وجہ سے تجھ کوئی تکلیف ہوئی یعنی میں نے تو تجھے تکلیف دی کبھی ادمی کو یاد نہیں ہوتا ہے کچھ یعنی میری وجہ سے یہ زخم تجھ کو ہوا قال لا غلام نے کہا نہیں اپ کی وجہ سے نہیں ہوا ایسا قال فانت عتیق کہ نہیں نہیں نہیں جا تو آزاد ہے انہیں شبہ ہوا کہ, کہ یہ میری وجہ سے تو نہیں ہوا ہے کہیں قیامت کے دن میری پکڑ کا ذریعہ تو نہ بنے انہوں نے کہا انت عتیق نہیں تو آزاد ہے پھر راوی کیا کہتے ہیں دیکھیے ثم اخذ شيئا من الارض زمین سے کوئی چیز تنکا اٹھایا تنکا زمین سے اٹھایا فقال مالی من الاجر ما یہ جو, کا جو ہے نا اس کا جو وزن ہے اتنا بھی عجر نہیں ملے گا مجھ کو اس میں یعنی میں نے جو آزاد کر دیا ہے یہ بطور کفارا ہیں ثواب کی بات نہیں ہے میرے لیے اتنا بھی ازر نہیں ہے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جو اپنے غلام کی پٹائی کر دے ایسی غلطی پر جس کا ارتکاب اس نے نہیں کیا سزا دے اس کو ایسی غلطی کی جو غلطی اس نے کی نہیں ہے او ہو یا اس کو تھپڑ لگا دے پہ تو اس کی اس غلطی کا کفارہ اس کی اس گناہ کی بھرپائی یہ ہے کہ وہ اسے آزاد کر دے اسے آزاد کر دے امام مسلم نے کتاب الا ایمان میں اس کو ذکر کیا ہے حدیث نمبر 1657 اور آگے بڑھتے ہیں معاویہ ابن حکم السلمی رضی اللہ تعالی کہتے ہیں وکانت لی جاریۃ لمبی روایت ہے کہتے ہیں وکانت لی جاریۃ تر اغنم میری ایک بندی تھی جو میری بکریاں چراتی تھی قبل احد والجوانیہ احد اور جوانیہ کے قریب علاقے میں وہاں میرے جانور چراتی تھی چوپائے تو تلا تھا یومن ایک دن میں نکل گیا وہاں پہنچا تو کیا دیکھا وہاں گیا میں دیکھنے کے لیے جائزہ لینے کے لیے انسپیکشن کے لیے اپنی بکریوں کا حال دیکھنے کے لیے جب دیکھا تو ایک بھیڑیا بکری اٹھا کے لے گیا تھا ایک بکری کم تھی کہتے وہ آنارا جو بنی آدم کہتے میں آدم ہی کی اولاد ہوں انسان ہی ہوں سفوکماسون مجھے بھی غصہ آتا ہے جیسے دوسرے لوگوں کو غصہ آتا ہے بس کیا تھا غصہ ایسا آیا کہ میں نے ایک تھپڑ لگا دیا باندھی کو مطلب بکریوں کی حفاظت کے لیے تجھ کو رکھا اور سنبھال نہیں پائی بھیڑیا اٹھا لے گیا تھپڑ لگا دیا منہ پہ منہ پہ تھپڑ جڑ دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن پھر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ایک روایت میں کہا کلتھ یا رسول اللہ جاری اللہ کے رسول میری ایک باندھی ہے میں نے اس کو تھپڑ لگا دیا آپ سوچی کیسا معاشرہ تھا آج آدمی ماں باپ کو تھپڑ لگا کے بھی نہیں سوچتا ہے باندھی کو تھپڑ لگا دیا آپ سوچ کر رہے ہیں اور آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی غلطی کا اظہار کر رہے ہیں کہا کہ اللہ کے رسول یہ بداؤت کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول میں نے اپنی باندھی کو تھپڑ لگا دیا ذلك ر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو میرے اوپر بہت بھاری غلطی قرار دیا ہاں تم نے تو بہت بڑا کام کر دیا بہت بڑی غلطی ہو گئی تم سے یا رسول اللہ, افلا کہا اللہ کے رسول اس کو میں آزاد کر دوں اب اتنی بڑی غلطی ہو تو کیا کروں آزاد کر دوں اور ایک روایت میں یا رسول اللہ لو اعلم کہا کہ اللہ کے رسول اگر مجھے پکا علم ہو جائے کہ وہ ایمان والی ہے تو میں اس کو آزاد کر دوں گا کالی بیا آپ نے کہا ٹھیک ہے لاؤ میرے پاس لیا اسے تو بہا میں اسے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے اس کا امتحان دیا دو کوشچن کا پیپر کیا پوچھا اس سے پوچھا پہلا سوال ائین اللہ اللہ کہاں ہیں قالت فما اس نے کہا آسمان پر فی آلہ کے معنی میں بھی آتا ہے فی جذوع النخل کہا کہ فی سما آسمان پر قال من آنا کہا میں کون ہوں کالا ان ترسول اللہ کالت ان ترسول اللہ اس نے کہا باندی نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں کالا آپ نے کہا آزاد کب اس کو یہ ایمان والی ہے اللہ کہاں ہے اور میں کون ہوں ان دو سوالات پر اس زمانے میں انسان کو پہچانا جاتا تھا مسلمانوں کی عام پہچان تھی کہ وہ یہ بات مانتے تھے کہ اللہ تعالی آسمان پر ہے تو یہ دو سوالات جب آپ نے پوچھے اور اس نے صحیح جواب دے دیا اب دیکھیے اس زمانے کی باندھی بھی جانتی تھی کوئی یہ نہ کہے جاہل کے ارے اس کو نہیں معلوم تھا وہ بس بول دی اس نے آپ نے چھوڑ دیا اس کو نہیں آپ کے پاس آئی ہی تھی کہ امتحان لیا جائے اس کا اور آپ نے ایسا سوال پوچھا جس سے واقعی معلوم ہو کہ مسلمان ہے کہ نہیں آپ نے پوچھا اللہ کہاں ہے کہا اللہ آسمان پر ہے اوپر ہر جگہ نہیں کہا اس نے اور کہا کہ میں کون ہوں تو کہا آپ اللہ کے رسول ہیں آپ نے کہا آزاد کر دو یہ مومن ہے معلومات کہ ایمان یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے نہ کہ ہر جگہ امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے اور حدیث نمبر پانچ سو پر یہ تفصیلی روایت موجود ہے اس کا ایک ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے اسی میں ایک چیز اور یہ ہے کہ نہ صرف انسان بلکہ جانوروں کے ساتھ بھی چیز صحیح نہیں ہے ان, ان کے موں پر ان کو تکلیف دی جائے مثال کے طور پر جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم مر علیہ حمار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک گدھا گزرا قد وُسِمَ فِي وَجْحِي اس کے موں پر کسی نے داغ دیا تھا جانتے ہیں کہ پر داغ دیتے ہیں اس کے موں پر داغ دیا تھا کسی نے لانت منہ پر داغ دیا تو لائن اللہ اللہ ہوں اللہ کی لانت پر جس نے اس کو داغ دیا ہے امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے حدیث نمبر دو ایک سو سترہ پر کتاب الباس وزینہ میں ابو کے الفاظ میں فقال اما بلغكم اني قد لعنت من وسم البهيمه في وجهها اپ نے کہا کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ میں نے ایسے شخص پر لعنت کر رکھی ہے کیا تم کو یہ بات نہیں پہنچی میری طرف سے کہ میں نے ایسے انسان پر لانت کر رکھی جو جانوروں کے منہ پر داغ دیتا ہے او ضربها في وجهها یا ان کے منہ پر مارتا ہے فنها ذلك پس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ایسا کرنے سے منع کر دیا سن نبی داود میں یہ حدیث موجود ہے صحیح جامع صغیر حدیث نمبر 1326 پر یہ حدیث ہے اور حدیث صحیح ہے اسی کے ذمن میں ایک بات یہ بھی ہے کہ شیخ ابن ہسمین سے کسی نے پوچھا کہ میں تفصیل ابھی نہیں جاؤں گا وقت ہمارا ختم ہونے میں ہے فتح دل جلال والاکرام جو بلوغ المرام کی شرح ہے اس میں جلد صفحہ نمبر تین پر شیخ ابن حسمین کہتے ہیں اس سے کسی نے پوچھا کہ کشتی اور باکسنگ کیسا ہے تو شیخ میریمین کہتے ہیں کہ ریسلنگ جس کو آپ کہتے ہیں کشتی یہ تو جائز ہے بشرط ہے کہ اس میں کوئی جوا نہ ہو لیکن باکسنگ جائز نہیں ہے باکسنگ کیا ہے اس میں مقصود یہی ہوتا ہے کہ آپ وہ گلوز پہن کے اس کے منہ پہ ماریں تو منہ پہ مارنا جائز نہیں ہے نہ تھپڑ نہ گھوسا دونوں بھی کوئی کہ تھپڑ نہیں مار سکتے گھسا مار سکتے تو اور بھی ڈینجر ہے تھپڑ سے تو کم لگتا ہے گھسے سے زیادہ لگتا ہے کوئی یہ نہ کہا کہ نہیں گلوز تو پہنتے ہیں اس لیے زیادہ نہیں لگتا ہے گلوز وہ اس کے لیے نہیں پہنتے جس کے منہ پہ مار رہا ہے گلوز اپنے ہاتھ کو بچانے کے لیے پہنتا آپ تحقیق کر لیں اس کی جو گلوز پہنے جاتے ہیں باکسنگ میں وہ اپنے ہاتھوں کو بچانے کے لیے ہوتے ہیں کہ زیادہ ڈیمیج اس کی ہڈیاں نہ ہو جائیں ورنہ اس کے منہ پہ جو لگتا ہے اس سے کنکشن اور کیا کچھ نہیں پرابلمس ہوتے ہیں بہت سارے ایسے باکسرز جو زندگی بھر باکسنگ میں ہوتے ہیں یہ کی عمر میں ان کے ان کے جو ہے دماغ خراب ہو جاتے ہیں یعنی ان کے اتنے مکے لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ ان کی بہت سارے ان کی دماغی پرابلمز میں مبتلا ہوتے ہیں کئی دماغی بیماریاں ہوتی ہیں تو یہ چیز بھی صحیح نہیں ہے منہ پہ مارنا صحیح نہیں ہے کسی کو تھپڑ لگانا گھونسا لگانا انسان کو جانور کو آزاد کو غلام کو مرد کو عورت پر عورت کو کسی کو بھی نہیں بڑے کو چھوٹے کو بچے کو پیار سے نہیں منہ پہ مارنا ٹھیک نہیں کسی کے تو منہ پہ مارنا صحیح نہیں ہے تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں اج کی رتن کافی ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو ان تمام برائیوں سے بچائے جو اخرت میں پکڑ اور عذاب کا ذریعہ بنتی ہیں اور ہم سب کو اچھا اخلاق سے مزین ہونے کی توفیق عطا فرمائے مزید بات انشاءاللہ ہم اگلے درس میں دیکھیں گے اقول ھاد واستغفر الله لی ولکم اللہ تعالی شیخ محترم کو دعائے خیر فرمائے اور آنے والے جو جمعہ کی جو ٹائمنگ رہے گی وہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ سعودی عرب کے ٹائم کے مطابق تین پچاس سے چار پچاس اور انڈیا کے ٹائم کے مطابق چھ بیس سے سات بیس کیونکہ نماز کی ٹائمنگ میں تھوڑی تبدیلی ہو آ رہی ہے تو اگلے جو جو درس ہوں گے سترہ اور چوبیس دسمبر کو سعودی عرب کے ٹائم کے مطابق تین پچاس سے چار پچاس اور انڈیا کے ٹائم کے مطابق چھ بیس سے سات بیس تک اللہ تعالیٰ شیخ محترم کے ذائقہ فرمائے اور جو کچھ باتیں ہم سنتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دامین بارک اللہ فیکم یہاں بھی ایدان کا وقت ہونے والا ہے اسی پر مجلس کے اختتام کا کی اعلان کیا تھا جداک اللہ خیر بارک اللہ فیقوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام.